نہیں, سمجھا نہیں کیسے ہاں ہاں, ہاں ہاں جی ہاں, ہاں صحیح بتا آپ نے اس میں فتوا رضویہ میں یہ ہے ہمارے فوقان یہ لکھا کہ جس وقت آپ آخری تقبیر کہہ لیں یعنی سلام پھیرنے کی السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ تو یہ تو ہم بعد میں کہتے ہیں جب آخری تقبیر کہیں اللہ اکبر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں پھر ہاتھ چھوڑنے کے بعد میں دونوں طرف سلام پھیریں فتوا اسی پر